يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذلكم ومن يتعل الله ورسوله فقد خاس خوزا عظيما أما بعدها إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى والعظيم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُخْدَثَةٍ فِي دَعَةٍ وَكُلَّ أَذَعْتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله سبحانه وتعالى قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَّنِ سو رب سین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے و تم ہمارے بارے میں دو میں سے ایک اچھی چیز کا انتظار کر رہے ہو اور ہم تمہارے بارے میں دو میں سے ایک بری چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یا اللہ تعالیٰ کام لے لے گا یا کام میں لے لے گا یا شہادت مل جائے گی یا اجر و غنیمت حاصل ہو جائے گی اور تمہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے ساتھ تباہ کر دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے مروا دے گا تمہارے دونوں آپشن برے ہیں ہمارے دونوں آپشن ہی اچھے ہیں فتر تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں قرآن بتاتا ہے کہ مسلمان کافر کی بربادی کا انتظار کرتا ہے اور کافر مسلمان کی بربادی کا انتظار کرتا ہے وہ ہزار بار خیر سگالی کے پیغام آموں کی پیٹیوں کا تبادلہ اور جو کچھ بھی ہوتا رہے حقیقت یہی ہے کہ وہ ان کی بربادی چاہتے ہیں یہ ان کی بربادی چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے خلاف جہاد کیا ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا یہودی سمٹتے سمٹتے دور نکل گئے عیسائیوں کی سلطنت جاتی رہی ایران فتح ہو گیا مصر بہت پرانی ثقافت تھی فرعونوں کی وہ فتح ہو گیا کوئی علاقہ باقی نہیں رہا آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی یہودیوں نے سوچا کہ ان کے خلاف تیگ و تفنگ کے ساتھ گولی اور تلوار اور ڈھال کے ساتھ لڑائی ممکن نہیں ہے ان کے ساتھ غزوہ فکری کیا جائے سوچ کی جنگ کی جائے ان کی سوچ کو تبدیل کر دیا جائے ورنہ مقابلے میں ہم کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں سوچ کی جنگ کیا ہے فکر غزوہ فکری اس پر کسی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی آج کے فرعونوں کو کالج کی سوج گئی یہ لوگ تیگو تفنگ لے کر استعمار بھی بناتے ہیں مسلمانوں پر قبضے بھی کرتے ہیں اور اس قبضے سے پہلے کئی سو سال تک یہ کالجوں یونیورسٹیوں اور غزبۂ فکری پر سوچ کی جنگ پر محنت کرتے ہیں تاکہ ان کو مزاحمت نہ ہو اور ان کے لوگ مرے نہ کیونکہ سب سے زیادہ دنیا اور زندگی سے محبت یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ فماتے ہیں لتاٰ جدن اشد سے عداوۃ اللہ عامود سب سے زیادہ شدید عداوت آپ کے ساتھ یہودیوں کا بل ہے لزی اشرک اور مشرقوں کو ولا جدنہ رسّہ سے آلہ حیا اور ساری کائنات سے زیادہ زندگی سے محبت اگر کسی قوم کو ہے تو یہودیوں کو ہے اس لیے مرنا نہیں چاہتے لاقات یہ مل کر سامنے آ کر آپ سے قتال نہیں کر سکتے اللہ فی قرم حسنۃ مگر قلعہ بند ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر کے آپ سے لڑ سکتے ہیں اومی وار جدر یا دیواروں کی اوٹ میں آپ کے پیچھے وار کر سکتے ہیں بس ہم بین هم ان کی آپس میں لڑائی بہت شدید ہے تحسب ہم بظاہر یہود و نصارا کو ایک نظر آتے ہیں وہ قلوبہم شتا اندر سے یہ پھٹے ہوئے ہیں یہ رب الزجلال والاکرام قران میں بیان کرتا ہے اور قران سے سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی مومنوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اول مومنون اخوا مومن आपस میں بھائی भाई होते हैं رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلا المؤمنین فی تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم آپس میں الفت و محبت یگانگت اس میں مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کے جیسی ہے اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوتی ہے دو اینٹوں کے بیچ میں تیسری اینٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے بیچ میں کسی اور چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یہ شدھ ہو بادن وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے اس دیوار کی طرح مسلمان ایک ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے مسلمان دیوار کی طرح ایک ہوتے ہیں حدیث کہتی ہے حدیث اور قرآن کہتے ہیں وہ دیوار کی طرح ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے اور جو واقعہ حال نظر آتا ہے مسلمان تار تار ہیں اور یہود و نصارہ ایک نظر آتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ آپس میں تار تار ہیں تحسبہم ہم بظاہر ایک نظر آتے ہیں وہ قلوب ہم اندر سے پھٹے ہوئے ہیں عیسائی کہتے حضرت عیسیٰ السلام کو سولی چلایا تھا یہودیوں نے یہ ہمارے نبی کے قاتل ہیں وہ کہتے لیکن بظاہر مفادات پر سب ایک ہیں اور مسلمان اگر عقیدے کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی تار تار ہے سیاست کا میدان ہو تو اس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آتے ہیں عربی عربیوں سے لڑتا ہے اجمی اجمیوں سے لڑتا ہے ترکی عربیوں سے لڑتا ہے چھوٹے چھوٹی حکومتیں نقشے میں ایک انگوٹھے کے نیچے آ جاتی ہیں آپس میں لڑتے ہیں فیصلے جا کر انگریز سے کرواتے ہیں یہ تاثیر ہے ان کے غزوہ فکری کی ان کے فکری غزوہ کی یہ تاثیر ہے فکری غزبے کے کچھ اصول ہیں ان میں سے بہت بڑا اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کے شرازے کو بکھیر دیا جائے ان کو آپس میں لڑا دیا جائے آج بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جب ہم ایک स्टेज پر سارے فرقوں کو اور سیاسی جماعتوں کو لے کر آ جاتے ہیں اور وہ آ کر کے بھانت بھانت کی بولیاں بھی بول دیتے ہیں یہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان کو جمع کرنے والا کوئی نہیں اختلافات پہلے بھی تھے آج بھی ہیں آئندہ بھی رہیں گے لیکن اس کا معنی ایک دوسرے کو قتل کرنا نہیں ہوتا ایک دوسرے کو ختم کر دینا نہیں ہوتا اختلاف عقیدہ کا ہے دلیل سے بات کر کے اس کا اختلاف ظاہر کیا جائے دوسرے کا جواب دیا جائے نہ کہ گولی کی نوک پر زبان کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں ہم الگ ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم الگ ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم الگ ہونا چاہتے ہیں پاکستان میں مختلف زبانیں بھی ہیں مختلف قومیں بھی ہیں لیکن پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا چاہیے ان قومیتوں کو ہوا دینا ان زبانوں کی بنیاد پر لسانیت پھیلا کر کے لوگوں کو تار تار کرنا یہ اس غزبہ فکری کا حصہ ہے اور جو جو شخص جو جو جماعت اس بات کو ہوا دیتی اور لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹنے کی کوشش کرتی ہے وہ لام حالہ کافروں کے اس غزبۂ فکری کا سالار ہے کرنیل جرنیل ہوتے ہیں جنگوں میں اس غزوے میں بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ آپ کو سماجی کارکن کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں یہ آپ کو بالکل کسی بہت بڑی سیاسی یا مذہبی جماعت کے سربراہ کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں لیکن اگر اس کا کام مسلمانوں کو پھاڑنا ہے تو وہ اعلیٰ کار بن رہا ہے کافروں کا ہو سکتا ہے اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم پاکستان کو قائم کرنے کے لیے بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا تھا اور آج پاکستان کو بچانے کے لیے بھی اسی لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے اس کی تصبیق ہو جائے اس کا نظام نافذ ہو جائے پاکستان کہیں نہیں جاتا اور اگر ہم لا الہ الا اللہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے نظریاتی حدود پر کاری ضرب لگائیں گے تو پھر یاد رکھو اور کوئی قدر مشترک نہیں ہے پورے پاکستان میں اور کوئی چیز نہیں ہے جو سب کو جمع کر سکتی ہو اگر آپ انسانیت کی بنیاد پر جمع ہونا چاہتے ہیں پھر تو ہندو بھی انسان ہے اور عیسائی بھی انسان ہے اور یہودی بھی انسان ہے پاکستان کے بقا کی اور کوئی شکل نہیں سوائے اس کے کہ جس کلم کی بنیاد پر اس کو شروع کیا گیا تھا اسی پر اس کو باقی رکھا جائے اور بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے اور وہ ایک دوائی کی بجائے چار پانچ گولیاں دے دیتا ہے ایک گولی بیماری کا علاج ہے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس کو پیشش لگیں گے تو دوسری اس پیشش کا علاج ہے اس دوائی سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے یہ بیماری کا علاج ہے بلڈ پریشر کی ساتھ ایک اور گولی دے دیتا ہے تاکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو ایسے ہی اگر آج پاکستان سازشوں میں گھرا ہوا اور آج پاکستان کے ساتھ ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں اندر کے مسلمانوں کو تیار کیا گیا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تو اس کا علاج بھی کرتے ہوئے اس علاج کے سائیڈ ایفیکٹس کی دوا بھی دینی پڑے گی ایسا نہ ہو کہ بال کی بجائے خالی اتر جاوے اس وقت نعرہ لگ رہا ہے ہم اچھے برے طالبان میں فرق نہیں کرتے اس وقت نعرہ لگایا جا رہا ہے جہاد ہی غلط ہوتا ہے پاکستان میں جہادی کلچر کب ختم کیا جائے گا اچھی طرح سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جو انتظار میں تھے جو اس حادثے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بھی کہنے دو کہ کسی بھی حادثے سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اکثر اوقات اس حادثے کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہیں یہ پوری پلاننگ ہے یہ غزوہ فکری ہے لوگوں کے دماغ خراب کر کے کافروں کی بجائے مسلمانوں پہ سے لڑنے کے لیے تیار کرنا یہ بھی فکری جنگ ہے آپ انگریزی میں اس کو بول دیتے ہو کہ یہ جناب ان کا دماغ مائنڈ سیٹ خراب کر دیا گیا ہے غزوہ فکری بہت پرانی تاریخ ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابۂ کرام کے اتنے مار کو اتنی فتوحات کے بعد یہودیوں نے عبداللہ بن صبا نے غزوہ فکری شروع کیا تھا کوفہ میں جاتا تو کہتا کوفہ والوں تم تو بڑے موج میں ہو حال تو برا شام کا ہوا ہوا ہے وہاں بہت بری حالت ہے شام میں جاتا تو آپ تو بڑے سکون سے ہو کوفہ والوں کا حال نہ پوچھو کیا برا حال ہے کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تھا بسرے والوں کون کے خلاف جو گورنر آ جاتا سب کو کہتا ہے اس کے خلاف خط لکھو گورنر واپس ہو جاتا جہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی جہاں گورنر بار بار چینج ہوں گے وہاں سیاسی حالات تو خراب ہوں گے مسلمانوں کے اندر سے علی میں نبی تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چناؤ کیا ان کے فضائل اتنے بیان کیے کہ ان کو نبی سے اوپر اللہ کے برابر جا کر کھڑا کر دیا آپ نے کبھی دیکھا یہ کہتا ہے اللہ مدد ایک کہتا ہے علی مدد ایک کہتا ہے اللہ جانے دوسرا کہتا ہے علی جانے یہ کیا ہے یہ اس اس کی غزوہ فکری اور عقیدے کے بگاڑ کی تاثیر ہے جو آج بھی نظر آتی ہے تو میرے عزیز بھائیوں ان کے فضائل بیان کر کے حالات کو خراب ثابت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کہے دنیا ہلاک ہو گئی سب سے پہلے ہلاک وہ خود ہوا ہوتا ہے من قال حلق الناس فہو اہلک سب سے بڑا حالات تو وہ خود ہوتا ہے جو کہتا دنیا ہلاک ہو گئی زمانہ خراب ہو گیا وہ خود خراب ہوتا ہے اس طریقے سے حالات خراب کر کے بڑے بڑے کباب سے ہوائی کرام کی اولاد بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے بچے ان پہ غزوہ فکری فکری جنگ اس کے وار کر کر کے ان کو تیار کر لیا کہ ہم نے مدینہ پر حملہ کرنا ہے مدینہ پر حملہ کرنا ہے اور یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کی بنیاد غزوہ فکری پر ہے ایک اپوزیشن ہوتی ہے وہ استعفے مانگتی ہے کیوں بھائی اگر یہ حکمران اچھا نہیں تو پانچ سال کا انتظار کیوں کرتے ہو اور اگر اچھا ہے تو پانچ سال کے بعد اس کو کیوں ہٹاتے ہو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے استعفیٰ مانگا انہوں نے نہیں دیا ان پر چڑھائی کر دی تو میرے عزیز بھائیوں آج بھی مسلمانوں کے اندر سے ہی لوگوں کو لے کر مسلمانوں سے لڑوایا جا رہا ہے اچھا ان کو شہید کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کو خلیفہ بنا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سلمی طریقے کے ساتھ سنو جوئی کے ساتھ چل رہے ہیں ادھر سے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ آ ان کے ساتھ اماں عائشہ بھی ہیں کیسے آئے ہو بھائی کہا ہمارا کوئی لڑنے کا پروگرام نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان کا کساس لیں رات باتیں طے ہو گئیں مذاکرات ہو گئے میں بالکل کو پوری کوشش کرتا ہوں آپ ٹھنڈے رہیے اتنی دیر میں انہی ظالموں نے دونوں طرف سے گھس کر رات کے اندھیرے میں تیر چلانے شروع کر دیے ان کو آپس میں لڑا دیا اس کے بعد روزانہ زور دیتے چلو نکلو حضرت معاویہ پر حملہ کرنا ہے چلو نکلو حضرت معاویہ پر حملہ کرنا ہے کیا ہوا ان کا کیا قصور ہے بیعت نہیں کی انہوں نے مقابلے میں خلافت تو کھڑی نہیں کی انہوں نے بیعت نہیں کی بیعت لیٹ ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی لیٹ ہو گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے چھ مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بلایا حضرت ابو بکر صدیق کو صحیح بخاری کی حدیث ہے بلا کر کے بیعت کی اگر ان کی وفات مزید لیٹ ہوتی تو ان کی ان کی بیت مزید لیٹ ہو سکتی تھی تو بیعت لیٹ ہونے کا مطلب چڑھائی کر دینا ہوتا ہے ان کو لے کر نکلے انہوں نے آگے سے قرآن اٹھا لیے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صلح جو تھے کہنے لگے ٹھیک ہے ہم ابو مساثری پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم حضرت عمر بن آس پیش کرتے ہیں یہ دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کساس کیسے لیا جائے گا اور کساس کے بعد حضرت معاویہ حضرت علی کی بیعت کر لیں گے رضی اللہ عنہ یہ پھر وہی حرکت میں آئے اصل مقصد تھا لڑائی ہوتی جنگ ہوتی مسلمان کٹتے یہ تو پھر بچ جائیں گے انہوں نے وہاں سے فتوال لگانا شروع کر دیا حضرت علی نے اللہ کو چھوڑ کر دو صحابہ کو حاکم بنا لیا ہے ان کا فیصلہ قبول کیا ہے لہذا نعود باللہ یہ بھی کافر اور جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی کافر جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر چلو اب بتاؤ مجھے آج کے کچے پلے مسلمانوں حکمرانوں کو کافر کہنے والے علی ابھی طالب جیسا مسلمان کہاں سے لاؤ گے عثمان بن بین فار اللہ تعالیٰ القتل قرار دینے والے ان جیسا آج مسلمان کہاں سے لاؤ گے جب برین واش ہو جاتا ہے جب دماغ کی تاریں الٹ لگ جاتی ہیں تو وہ پاک باز جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا علی, علی جنت میں جائیں گے عثمان فل جنا عثمان جنت میں جائیں گے ان جیسے لوگوں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف چڑھائی کر دی تھی تو یہ تو ہے بےچارے کچے پلے سے ان میں تو عقیدے کی کمزوریاں بھی ہیں عمل کی کمزوریاں بھی ہیں نتیجہ کیا ہوا وہ تلوار جو سرحدوں پہ دشمن کی کاٹ کر رہی تھی جب وہ اندر کھل گئی مسلمانوں کو کاٹنے لگ گئی تو پھر باہر کی پیش قدمی رک گئی اور یہی مقصد تھا انمخ جب آپس میں کٹے دیکھو مسلمان آپس میں کٹیں گے تو کافر خوش ہوگا کیونکہ وہ اس کو ریلیف ملے گا اور جب یہ تلوار آپس میں نہیں کافروں کے خلاف کھلے گی تو کافر پریشان ہوگا یہی کام انہوں نے کیا اور یہی آج ہو رہا ہے یہی آج ہو رہا ہے اور یہ کام ایک دم نہیں ہو گیا جو لوگ سست ہو سکتے ہیں دین کی غیرت ان کی ختم کی جا سکتی ہے عزتوں پر غیرت بہن بیٹی پر غیرت ختم کی جا سکتی ہے ان کی غیرت ختم کرنے پر کام ہو رہا ہے بے غیرت کبھی مقابلے میں نہیں آتا یاد رکھ اور جو لوگ ہمیت اور غیرت والے تھے جن کی ختم کرنا مشکل تھی ان میں اور بڑھاوا دے کر اس کو اور سخت کر کے تشدد پسند اور انتہا پسند بنا کر کے ان کو مسلمانوں سے لڑایا جا رہا غیرت کیسے ختم کی جا رہی ہے اب دیکھ لو میڈیا سارا دن رات کیا کر رہا ہے ایک زمانہ تھا کہ آج جو ایڈورٹائزمنٹ پر عورتیں ننگی نظر آتی ہیں اس کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا جس کو آج کے مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بیس سال پہلے یورپ کی ایک کمپنی نے کہا تھا میں پاکستان کی لڑکیوں کو پتلون میں ڈال دوں گا لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آج آپ دیکھ لو کیا ہوا ہے موبائل فون کا اشتہار ہے دکھائی اس کی پتلون جا رہی ہے یہ مقاصد ہوتے ہیں جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے گرمیاں آتی ہیں باقاعدہ ڈیزائن کر کے مسلمان کی بچی کو ہر سال دو تین انچ مزید ننگا کر دیا جاتا ہے آپ کی بچی پچھلے سال والا ڈیزائن نہیں پہنے گی کی. کیوں وہ کپڑا نہیں ہے وہ جسم نہیں ڈانتا وہ انسلا پچھلے سال آ گیا تھا کیوں نہیں پہنتی اس کو وہ زبان سے تو یہ کہے گی کہ ڈیزائن اوور ہو گیا ہے حقیقت میں اس کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی ہوگی کہ پچھلے سال دو انچ مزید ہمارا جسم ڈھکا ہوا تھا اب کافروں کا حکم مزید ننگا ہونے کا ہے اس لیے وہ نہیں چلے گا وہ آرڈر فیل ہو چکا ہے اسکولوں کالجوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کا بچہ کون سی لائن پر کام کر رہا ہے میں کہتا ہوں اس میں جتنا کفر پڑھایا جا رہا ہے مسلمان کی تاریخ کو مسق کر کے پیش کیا جا رہا ہے ابن کاسم جیسے بڑے بڑے قائدین کو ڈکیٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور کمر پر روایت کو روایت کافی, کافی ہے یہ مقصد ہر اسلامی اور گیر اسلامی اسکول سے حاصل کیا جا رہا ہے اپنی روٹی نوکری پر ان کی سوچ محدود کر دو اس کا ویژن براڈ ہونے کی بجائے چھوٹا کر دو جب دماغ میں سوچ ہی بڑی نہیں ہوگی تو کام بڑے کہاں سے آئیں گے جب کسی کا ویژن ہی چھوٹا سا ہے کہ میں نے کیوں پڑھ رہا ہوں کسی بھی بچے سے پکڑ کے پوچھ لو بیٹے تم کیا بنو گے وہ کہے گا جی نوکر آئی کم کر رہا ہوں بی کام کروں پھر ایم کام پھر میں سی اے کروں گا پھر میں نوکر میں ایف ایس سی میں اچھے نمبر لوں گا اور میں انجینئر کروں گا پھر میں نوکر میں ایم بی اے کر کے بہت بڑی فیکٹری کا جی ایم لگ جاؤں گا نوکر آپ سروے کر کے دیکھ لو کسی بچے کو پکڑ کر دیکھ لو اس کی آخری منزل کیا ہے اس کا اینڈ یوزر کون ہے وہ ایک چیز سیمپل تیار ہو رہا ہے اور منڈی میں بکنے کے لیے کہ پیش ہو جائے گا اور لوگ اس کو خرید لیں گے یہ مسلمان کی سوچ کی برباد کر دی اٹھنا آزادی حاصل کرنا مسلمانوں کو آزاد کرنا اسلام کو آزاد کرنا اسلام کی حکومت کی بات سوچنا وہ سارا ختم کر دیا اور یہ رہ گیا کہ میں نے نوکر بننا ہے اسلامی سکول ہو یا غیر اسلامی سکول کہاں سترہ سال کا چھوکرا محمد بن قاسم کے نام پر سند اور اس کو فتح کرتا ملتان اور آگے چنور تک جاتا ہے اور جہاں جاتا ہے اسلام کا بیج بوتا ہو جاتا ہے کہاں تین ایج سلطان محمد الفاتح وہ کام کر دکھاتا ہے ساری تاریخ میں جس کے لیے کوششیں ہوتی رہی تھی وہ کام نہیں ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مشن بھیجے استنبول کو فتح کرنا ہے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے نہیں ہو سکا معاویہ بن ابنبی سفیان خود گئے خود گئے نہیں ہو سکا بیٹے کو بھیجا نہیں ہو سکا بعد میں آنے والے لوگوں نے بہت کوششیں کی استنبول قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا ٹین ایج کا نوجوان سلطان محمد الفاتح پندرہ کلو میٹر دور ایک جنگل میں लगाता لگاتا ہے اپنے کور کمانڈروں سے کہتا ہے یہاں درخت کاٹو تختے بناؤ ان کی کشتیاں بناؤ جانور کاٹو گوشت کھاؤ ان کی چربی محفوظ رکھو ہم پندرہ کلو میٹر کے تختے زمین پر بچھا کر کے اوپر چربی لگا کر کے دھکا لگا کر ان کشتوں کو سمندر میں ڈال دیں گے اور وہاں سے ہم کس دنیا تن کو فتح کر لیں گے کور کمانڈر کہتے ہیں یہ یہ ایسا پوسبل نہیں خشکی پر کشتیاں نہیں چلا کرتی وہ کہتا میں مشورہ نہیں مانگ رہا حکم دے رہا ہوں کشتیاں چلا کرتی اور آسمان کی آنکھ نے دیکھا خشکی پر پندرہ کلو میٹر کشتیاں چلی ان کی سیکورٹی ساری باہر رہ گئی اندر جا کر کے کشتوں نے حملہ کیا اور وہ کام ہو گیا جو پوری تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا تھا جب سوچ بڑی ہوتی ہے اس کے لیے بندہ پلاننگ کرتا ہے ہماری سوچ ہی ختم کر دی یہ ہے گدوائے فکری جس کے ساتھ ہمارے بچوں کی تاریخ کو ان کے مستقبل کو برباد کیا جا دھڑ صبح کروڑوں روپے کی کرائے کی کمپین چلتی بڑے بڑے مصروف لوگ اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ کر سکول جا رہے ہوتے ہیں وہاں کیا ہوگا اس کے ساتھ کیا عکل شکل بنے گی کیا تربیت ہوگی اس کو پرکھنے کا کیا معیار ہے پرکھنے کا وہ تو اپن کو سوچ ہی نہیں باپ پیٹ کاٹ کر کے فیسے پوری کرتا ہے پوچھو بچہ کیا کرتا ہے بولے پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے یہ بھی معلوم نہیں کس سال میں پڑھتا ہے بس پڑھتا ہے اور اگر کسی کو فکر ہے تو پھر زیادہ زیادہ بچہ کیسا جا رہا ہے اس کی انگریزی سن لو انگریزی اچھی ہے تو سکول اچھا ہے انگریزی اچھی نہیں تو سکول اچھا نہیں یہ انصاف ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور کافر ہے ہمارے پیسوں کے ساتھ ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے ہماری اولادوں کو برباد کر رہا ہے اور ہم اس کا ساتھ دے رہے این جی اوز کیا کر رہی ہیں پاکستان میں سندھ میں لکو دک میں پہاڑوں کے اوپر جہاں چلے جاؤ یہ ظالم نظر آتے ہیں جہاں چلے جاؤ سبز ستارے والے کلینک نظر آتے ہیں سبز چابی والے کلینک نظر آتے ہیں جو لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ لوگوں بچے مت جنا کرو جو عورت اور مرد اپنے آپ کو آپریٹ کروا لے کہ آئندہ بچے جننے کے قابل نہ رہے اس کو باقاعدہ مٹھائی کا ڈبہ اور ساتھ پیسے دیتے ہیں یہ ہے غزب فکری دماغ خراب کرنا برین واش کرنا انہوں نے اپنے خطوط طے کیے ہوئے ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کی پاپولیشن نیچے جا رہی ہے برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا تھا اگر یہی سپیڈ مسلمانوں کی رہی اور یہی سپیڈ ہماری عورتوں کی ہڑتالی رہی تو دو ہزار تیس تک اتنے مسلمان بڑھ جائیں گے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم مسلمان ہو وہ اس فکر میں مسلمانوں کو کم کرنے کے لیے ان پر محنت کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں گھس کر جگہ, جگہ جگہ جا کر بے راہ روی پھیلانے سے بھی اولاد کم ہوتی ہے جو بے راہ روی کا نتیجہ نکلتا ہے اس پہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اور جو بیٹا اللہ تعالیٰ کسی شادی شدہ جوڑے کو دیتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں مبارکباد ملتی ہے جتنی بدکاری عام ہوگی اتنی پاپولیشن کم ہوگی اس پر بھی باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے بظاہر این جی اوز کا نعرہ کچھ اور ہوگا ہم ان کو ایچ آئی का وائرس کا بتانا چاہتے ہیں اور جو فارم فل کرتے ہیں اس میں پوچھتے ہیں کہ تم نے کتنی بار بدکاری کی اور اس کا طریقہ کیا تھا اور تمہیں رکاوٹیں کیا کیا پیش آئی تھیں تاکہ ان کو دور کیا جا سکے یہ غزل و فکری ہے جو ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے غیرت کو ختم کرنا پاپولیشن کو ختم کرنا دین کو ختم کرنا ٹی وی کیا کر رہے ہیں یہ کئی گام دی اور کئی اور چھوٹی چھوٹی داڑیوں اپنے انداز سے پیش کر کے اسلاف سے لوگوں کو کاٹنا اسلام سے لوگوں کو بیگانہ کرنا اور افسوس یہ ہے کہ ان کے اس مارکے میں ہم نے بھی ان کا تعاون کیا ہے کتنے مولوی بیچارے وہ اسلام آباد والے مولوی ان کا سب چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے سب چاہتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے کھلے عام اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں دراصل علماء کے خلاف ہو رہی ہیں باتیں دراصل اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اگر ایک نقصان ہوا پشاور میں تو اس کے ساتھ سارا اسلام اور جہاد رگڑ دو اور اگر ایک دو مولویوں نے غلط چال چل کے پریشان کیا تو اس کے پیچھے سارے مولوی رگڑ دو اور اگر ایک دو مدرسوں کے طالب علم مختلف قسم کی غلط کاروائیوں میں پائے گئے ہیں تو سارے مدرسے رگڑ دو اس وقت اس پر کام ہو رہا ہے اور ایسے موقعوں کا وہ لوگ انتظار کرتے ہیں موقع آئے گا تو پھر دیکھیں گے میرے عزیز بھائیوں رپورٹیں کرنے والے بھی لکھ لو پاکستان اور اسلام ایک چیز کا نام ہے الگ کرو گے تو نہ وہ رہے گا نہ وہ رہے گا ان چاروں پانچوں صوبوں کو ایک کرنے والی کوئی اکائی نہیں ہے کوئی چیز نہیں جو سب میں ایک ہو سوئے لا الہ الا اللہ اور یہ آواز ان مدارس سے اٹھتی ہے ان مسجدوں سے آتی ہے آج پاکستان میں جتنا دین آپ کو نظر آتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے ان مدارس سے آیا سارے کا سارا میڈیا دن رات لوگوں کے کان میں زہر پھیلاتا ہے ان کی غیرت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے عقیدے میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو بربادی کے لیے کام کرتا ہے یہ ہفتے میں ایک دن جمعے والے دن پون گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کا میڈیا چلتا ہے اور یہ طالب علم جگہ جگہ جا کر مساجد میں اس اسلام کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں جتنا قدر اس وقت اسلام نظر آ رہا ہے وہ ان مدارس کے اندر سے نظر آ رہا ہے اب اس کے ایک نقصان وہ ہو گیا اس کے ساتھ اب یہ نقصان ہمارا کروانا چاہتے ہیں اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو اصل مجرم ہے وہ بھی بچ جائیں گے آپ جانتے ہیں کسی کیس کو خراب کرنا ہو تو اس میں پندرہ بیس لوگوں کا نام لکھوا دو کسی کیس میں کس نے قتل کیا فلاں بن فلاں نے کیا اس پر کیس چلے گا اگر وہ مجرم ہوا اس کو سدا ہو جائے گی اور اگر کہہ دو جی دو سو لوگوں نے کیا اس کا مطلب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کس نے جرم کیا بولے سب مدارس اس کے ذمہ دار ہے اور سارا جہاد اس کا ذمہ دار ہے سارا اسلام اس کا ذمہ دار ہے اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا اور حقیقت بھی یہ ہے جتنا قدر جہاں تکلیف جہاں پریشانی جہاں پہ پر نقص ہے اس کا علاج کیا جائے نہ کہ اچھے اور برے سارے جراثیم مار دیے جائے اور یہ ڈی ٹیک کرنے والی بات ہے پاکستان اس لیے عجیت بھائیوں جن جن لوگوں کی ذمہ داریاں بڑی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے سوچیں اور ہماری ذمہ داری اپنے ادارے اپنی مسجد اپنے بھی بچوں پر ہے ہم اپنے بچوں پر سوچیں ان پر کون, کون کون کام کر رہا ہے اور ان کی کیا صورتحال بچے کے گال پیلے ہو رہے ہیں اس کا ایچ بی کم ہو گیا اس کو کیلشیم دینے کی ضرورت ہے اس کی تو بڑی فکر رہتی ہے اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اس بچے کو قرآن نہیں آتا اس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا اس کی دینی حالت پریشان کون ہے اس پر میں محنت کروں سکول میں پڑھتے پڑھتے ان جیسا ہوتا چلا جا رہا ہے ان کا عقیدہ ان کی عقل ان کی شکل اپنا رہا ہے میں اپنے بچے کی اصلاح کی کوشش کروں یہ آپ پر اللہ تعالی نے فرض عائد کیا ہے اور اگر آپ کا بچہ جوان ہے نیک پاک ہو گیا نمازی ہو گیا باشرہ ہو گیا ایک طریقے سے تو خوشی کی بات ہے لیکن ایک بات دیکھ لینا کن کے ساتھ مل کر اچھا ہو گیا اس کو یوں سمجھو خنجر تیز ہو گیا چمکدار اچھا ہو گیا خوشی کی بات ہے لیکن یہ بھی دیکھ لینا اس کی نوک کس طرف ہے کہیں اپنے پیٹ کی طرف نہ ہو اگر اپنے پیٹ کی طرف ہوئی تو اس کی تیزی نقصان دہ ہوگی اس کی چمک, چمک کا نقصان ہوگا اور اگر کسی کافر کی طرف ہے تو اس کی تیزی بھی کام آ جائے گی اس کی چمک بھی کام آ جائے گی اس وقت دماغ خراب کرنے والے برین واش کرنے والے وہ نوجوانوں کو خراب کر کے مسلمانوں کے قتل پر اکساتے ہیں اور یہ تو اب نظر آئے آپ کو زیادہ بڑا واقعہ ہو گیا تو لوگوں نے اس کو مسئلہ بنا لیا میں کہتا ہوں وہی وائرس ان میں ہے جو کالجوں میں قتل و غارت کرواتے ہیں وہی وائرس ان میں ہے جو مسجدوں میں قتل و غارت کرواتے ہیں وہی وائرس ان میں ہے جو روڈوں میں مارتے پھرتے ہیں کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے جو بھی مسلمان کے خون کے ساتھ ہاتھ رنگے گا اس سے کافر کو فائدہ ہوگا کافر کے خلاف یہ لگاہ رک جائے گی اس لیے اپنے اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے اپنی اولاد کی فکر اس کی سوچ کی فکر کیجیے کہ یہ بچہ جوان خون ہے کدھر جا رہا ہے اللہ تبارہ کا بتانا جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور کرنے کی توفیق دے ہمارے